ہم جی بسم اللہ رحمٰن اللہ سوالات آگے کیا تھا فیل مصعے کے وہ سیگے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے کن سیگوں کے آخر میں پیش آتا ہے کتنے ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں پہلے مظاہرے کے وہ سیکھے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے پانچ سیکھے ہوتے ہیں یا پلوتا فلتا فلو ہاں یا فلو تفلو اور افلو نفلو واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم فیل مظاہرے کے کون کون سیکھے ہیں جن کے آخر میں نون عرابی ہوتا ہے کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں نون عرابی والے وعلیکم السّلام نون عرابی والے کتنے سیکھے ہوتے ہیں نون ارابی والے سات ہوتے ہیں یا فلانے تفلانے تفلانے ت ٹھیک ہے یہ تو کتنے ہو گئے چار دو مذکر والے آ جمع مذکر یا فلونہ تفلنا اور ایک واحد مون حاضر والا آ گیا ت سات ہوتے ہیں نو کے آخر میں نون آتا ہے لیکن وہ جو باقی جو دو ہیں یا فلنا طلنا وہ نون جمع مونس کہلاتا ہے وہ مبنی ہوتے ہیں نون جمع مونس مجھے کی بات اچھا جی آگے چلیے جی ذرا وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ نمبر تین نونے رابی کون کون سی مفتو اور کتنے سگوں میں مقصور ہوتا ہے نونے رابی کہاں کہاں مفتو اور کہاں مقصور ہوتا ہے کہاں مختو کہاں ہوتا ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے نون عرابی کے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ مظہرہ جب آتا ہے نا مضحرے آتا ہے اس کے نو سیگوں کے آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے مظاہرے کے نو سیگوں کے آخر میں کیا آ رہا ہوتا ہے نون آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نو سیکھوں کے آخر میں اور پانچ سیکھوں کے آخر میں پیش آ رہا ہوتا ہے اب اس میں صرف دو سیگے جو ہے نا ایک نون جمع انچہ جی جو ان دو سیگھے ہیں جو کہتے ہیں نون جمع مونس نون جمع مونس والا نون یعنی جو ہوگا نون جمع مونس کون کون سا جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر جیسے ی فلنا اور تفالنا چھٹا سیگا اور بارہواں سیگا چھٹا اور بارواں یہ کیا ہوتا ہے یہ مبنی قانون ہے یہ مبنی ہے یہ کیا ہے مبنی ہے مورب مبنی پتہ نہیں آپ نے ابھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے نہ مورب مبنی اچھا بھی نہیں پڑا بس ان دو سیگوں کو یاد رکھیے گا یا پلنا تب فلنا تفلنا. دنیا کی کوئی طاقت بھی آ جائے گا تبدیل نہیں کر سکتا, تفلنا, تفلنا کو نہیں کر سکتا. اس, کو اس کو کہتے ہیں مبنی ٹھیک ہے تو یہ دو سیگے تو نکل گئے اس کے علاوہ سات سیگے جو بچ گئے ہیں نا سات سیگے چار تسنیا کیا ہیں دو جمع مذکر کے جو جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور ایک واحد مونس حاضر والا کا جو ہے یہ سات سیکے ان کے آخر میں جو نون آ رہا تھا نا یہ نون رابی کہلاتا ہے ان کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے نون عرابی کبھی یہ گر جاتا ہے کبھی یہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نون رابی کبھی یہ گر جاتا ہے کبھی یہ موجود لیکن یہ فلنا تفل نہ والا جو نون ہے نا ان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی آ جائے چھیڑ نہیں سکتی اس نون کو لیکن یہ جو نون عرابی ہوتے ہیں نا ان کا نون جو ہوتا ہے نا کبھی گر جائے گا کبھی موجود رہے گا اس لیے اس کو نون عرابی کہتے ہیں سمجھ آ گئی فال زیل کی افال ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو یج تنیبو کی گردان آپ نے کرنی ہے تو کیسے کریں گے دیکھیں یج تنیبو اس یف والی گردان آپ نکالیں ذرا یف والی گردان نکالیں نون عرابی نون عرابی کی تعریف کیا ہے نون عرابی کی تاریخ کیوں سمجھیں وہ نون وہ نون جو سیغے کی عرابی حالت کو ظاہر کرے نون عرابی ٹھیک ہے نا وہ نون جیسے کہ کیا ہوتا ہے کبھی پیش آتا ہے کبھی زبر آتا ہے کبھی کیا آتے ہیں کبھی ذمہ ہے کبھی فتح ہے کبھی کسرہ ہے کبھی ضمہ ہے کبھی فتح ہے کبھی کچرا ہے نا ٹھیک ہے تو جیسے وہ ذمہ فتح کثرہ ایراب کو ظاہر کرتے ہیں ایسے یہ ہی جو نون ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کبھی یہ گر جاتا ہے کبھی یہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے اگر یہ لفظوں میں موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حالت رفی کے اندر ہے حالت رفیع کے اندر ہے اور اگر یہ گرا ہوا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کبھی حالت نصبی ہوگی اور کبھی حالتیں جزوی ہوگی جزم یعنی جزم نہیں ہوتی جس میں جزم آ جاتی ہے آخر کے اندر تو کبھی بتاتا ہے کہ جب موجود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں حالت رفی کے اندر ہے جب رفا رفع آیا ہوا ہے اس کے اوپر اور کبھی کیا ہوگا کچھ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ آئیں گی کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آئیں گی میں نے مظاہرے کے اعراب اور یہ چیزیں نہیں کہ نا بھی ابھی آپ چل رہی ہے نا تو ناف کے سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہے نا اس لیے اس کو زیادہ نہیں میں چھیڑتا بس وہ اتنی سی بس یاد رکھیں کہ یہ جو سات ساتھ سیگنے ہیں باقی طالب علموں کو بھی سمجھ کچھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی مجھے بتائیں اگر سمجھ میں نہیں آتی ہوتی تو پھر بھی بتائیں اگر آتی ہے تو پھر بھی بتائیں بس کچھ جو تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے نا وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چیزیں کھلنا شروع ہوں گی ابھی جو آپ کے کام ہیں نا ابھی جو کام ہے وہ کہ آپ کو رٹا لگانا ہے ابھی چیزوں کے رٹے لگانے ہیں وہ زبان پر جب چڑھتی جائیں گی نا پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ پھر یہ ہوگا کہ آپ چیزیں کھلتی جائیں گی ٹھیک ہے نا ایسا تو کچھ چیزیں کھلیں گی ابھی آپ اب دیکھتے جائیں گے جو جو آگے جاتے جائیں گے پچھلی باتیں کھلتی جائیں گی اب جب ہم والی گردان کریں گے تو وہی والی میں جو ابھی آپ کو باتیں بتائیں گے اب گرا ہوا ہوگا آپ آگے جائیں فصل نمبر تین, تین. نفیئے تاکید بلان و نفیئے جہاد ب لم تو آپ دیکھیں ذرا لین یا لام کے اوپر پہلے یا فالو ہوا تھا جمع آتا تھا لیکن اب کیا آ رہا ہے یا فلا آگے کیا تھا فلو فلا ہوتا تھا لیکن آگے اس میں دیکھیں اس میں کیا ہوگا لئیں یا نون گر چکا ہے نونے رابی میں نے بتایا نا نون کا کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے لین یا ٹھیک ہے نا یہ لیکن آپ چھٹے سیکھے میں جائیں ذرا چھٹے سیکی میں جائیں اسی کی لئیں یا فلاں یا یا لین یا فلنا چھٹا سیکا کیا کہتا ہے لین یا پہلے بھی کیا تھا یا تھا پہلے بھی کیا تھا یا تھا تھا ان کے ذریعے سے بھی کیا ہوا لئی یا ہوا لئی یا کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی اپنی جگہ پہ قائم ہے ٹھیک ہے جی اب ذرا دیکھیں یج تا نیبو یج تا نیبان یج تا نیبونا تاج تا نیبو تاج تانی بان یجتا نیبن چھٹا سی کیا آئے گا یجتا نیبنا بارواں کا کیا گا گا تجتا نبنا اور مجہول کیسے آئے گا یوجتا نہ بو یوجتا نہ بو یوجتا نہ بانے تجتا نہ بو اور نجتا نبو ठीक है ऐसे यक तब होगी तो कैसे करदान करेंगे यक तबो यक तुबानबू ना तख तबो तख तुबानुबना क्या आएगा तख्तुबना तख्तबो तख तुबान तख तबोना तख तुबीना तख तुबान तख तुबना।, तुबना अक तुबू और नक तबो ठीक है ये इस आएगा मजहूल कैसे आएगा युग یگ تبان یگ تبونا تک تب تکینا تک تبان سے گردانا ہوگی یسمو کیسے ہوگا یسم و یسمان یسما تسما تسمان یسمان تسما تسمان تسما تسماین تسمان تسمان عصما پڑھیں گے یہ اس طریقے سے اسی گردان چلے گی جھولسے پڑھیں یو لم یو لمان یو لمون تو لم تو مان یو لمنا تو لم تو مان تو لمونا تو لم تو لم تو اولم نولم ٹھیک ہے جی تو یہ اس طریقے سے یہ نو یم نو یم ہونا یہ گردانا خود کریں گے یم نو یم ہونا تم نو تم یم تم نو تم تم نہ ہونا تم نہ تم نان مجھول نو یم نان تم نو تم نان تم نو تم نان تم نہ ہونا تم نہ تم ذیل کے معنی بتاؤ لا یکتائیے یک تو لکھنے کے مانتے ہیں لا یک تبونا کیا معنی ہوگا کون سیگا سیکھا ہوگا اور لا یکت گونا کون سیکھا ہوگا نہ لا لیکن آخر میں واؤ نون آیا ہوا ہے نون علامت کس کی ہوتی ہے جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے واؤنون جامع مذکر کی علامت ہوتی ہے واؤ نون آخر میں آ جاتے تو کیا ہوتا ہے جمع مذکر ہوتا ہے تو لا یکتگونا کا مطلب ہوگا نہیں لکھتے ہیں وہ سب مرد یا نہیں لکھیں گے وہ سب مرد لایا جا تو بونا نہیں لکھتے ہیں وہ سب مت یا نہیں لکھیں گے وہ سب مت ٹھیک ہے آگے کیا ہوگا یس معاون یس معاونہ دیکھیں با نون آ گیا. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اور شروع میں کیا آ رہی ہے یا علامت کس کی ہوتی ہے اگر یا غائب کی علامت ہوتی ہے یا کس کی علامت ہوتی ہے غائب کی یا علامت ہوتی ہے غائب کی اور افوانون کے میں نے آج دوبارہ کرانی تھی نا تمرین دوبارہ کرانی تھی اس لیے تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے اگر غلطی گئی تو ابھی اگر نہیں کھلے گا تو پھر مسئلہ پیش آئے گا اس لیے میں دوبارہ کرا رہا ہوں دیکھیں یس معاونہ یا ہے تو غائب کی علامت ہے آخر میں فاؤن ہے کس کی علامت ہے جمع مذکر کی علامت ہے یس معاونہ وہ سب مرد سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد سنتے ہیں یا سنیں گے یس معاونہ وہ سب مت غائب کی علامت ہے نا تو وہ سب مت اچھا جی آگے تالامینہ تالمینہ دیکھیں تا تالمینہ شروع میں تا ہے تو یا تو یہ تا جو ہے نا حاضر کی علامت ہوتی ہے یا غائب کی علامت ہوتی ہے غائب حاضر کی علامت ہوتی ہے یا غائب معانس کی علامت ہوتی ہے واحد مونس کی علامت ہوتی ہے یا حاضر کے علامت لیکن تال ہے تو یا نون آخر میں آئی ہوئی ہے یا یا نون تا یا نون علامت ہوتی ہے کس کی واحد واحد مونس حاضر کی تو تالینہ آ گیا تو کیا آ جائے گا جاننے کے معنی ہوتے ہیں تال امینا جانتی ہے تو ایک عورت یہ جانے گی تو ایک اور تال اچھا اب دیکھیں اسے توبنا کیا ہے دیکھیں یا آئی ہے غائب کی علامت ہے یا شروع میں اور آخر میں یہ یک یہ وہ ساکن اس سے پہلے ساکن ہے تو یہ جو ہے یہ کیا ہوگا یکبنا یک تو دیکھیں وہ ہے نون یکبنا نہیں ہے یک آخر میں کیا ہے نون آیا ہوا ہے تو نون جب جب آیا ہوا ہے تو میں نے بتایا تھا یہ نون کس کی علامت ہوتی ہے یہ والا نون جو ہے یہ جمع مونس والی علامت ہے جمع مونس اور شروع میں یا تو یہ غائب کی علامت ہے جمع مون غائب کا علامت ہے یک تبنا. تو کیا مطلب ہے لکھتی ہیں لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں یک تبنا. لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں یک توبنا لکھتی ہیں یا لکھیں گی اچھا اب آ جی نم نو نم نو شروع میں نون آگے یہ علامت ہوتی ہے جمع متکلم کی نم نو یہ علامت ہوتی ہے جمع متکلم کی تو ام نو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں منع کرتا ہوں میں تو نم نو کا مطلب ہوگا منع کرتے ہیں ہم سب مرد یا سب عورتیں یا دو مرد یا دو عورتیں سارے وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو نو کیا آ جائے گا جمع متکلیم کا نو منا کرتے ہیں ہم سب مت یہ سب ہوتے ہیں اور آگے اتر اترو ات رکو اترکو یہ ठीक है न मैं छोड़ता हूं या छोड़ूंगा मैं एक मर्ज या एक औरत ठीक है ये आ रहे हैं متکل گسی ات رکو ابھی جو آپ کے ذمے کام ہے آپ نے یہ گردانیں یاد کرنی ہیں گردانیں یاد نہیں ہیں گردانیں یاد نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ گردانیں یاد نہیں ہیں اگر گردانیں یاد ہوں گی تو پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے گردان یاد کرنی ہے کیونکہ پیٹرن ایک ہی ہے پیٹرن ایک ہے دیکھیں اگر اترکو آ جاتا ہے تو شروع میں کیا آ گیا حمزہ آ گیا حمزہ آ گیا تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ کیا ہوا یہ بھائی متکلیم کا سیکھا ہے حمزہ انا کس کی علامت ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھائی حمزہ کس میں آتا ہے ایک سیگے کے شروع میں آتا ہے الف عطع یہ کس میں آتا ہے یہ ایک سیگے کے شروع میں آتا ہے اور وہ کیا ہے وہ باہر متکلیم میں آتا ہے نون نون ایک سیے کے شروع میں آتا ہے اور وہ کیا آتا ہے جمع متکلم کا سیگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کتنے سیگوں کے آخر میں شروع میں آتی ہے چار کے شروع میں آتی ہے تین تو غائب کے سیگے تھے مذکر غائب کے سیگے تھے واحد مضکر غائب تسکی مذکر غائب جمع مذکر غائب اور ایک جمع مونس غائب کے سیگے میں تو چار میں تو یا آتی ہے اور آٹھ سیگھوں کے شروع میں کیا آتی ہے تا آتی ہے آٹھ سیگوں کے شروع میں کیا آتی ہے؟, تا آتی ہے تو جب تک یہ یاد نہیں ہوگا تب تک سمجھ نہیں آئے گی گردانے رٹا لگانی ہے اور رٹا بھی سمجھ کے رٹا لگائے نا کہ دیکھیں جی پہلا کون سی ہوتا ہے پھر دوسرا کون سی ہوتا ہے تیسرا کون سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح پھر اس کو یاد کریں ٹھیک ہے جی تو اس طرح انشاءاللہ یاد کریں گے تو جو ہے یاد ہو جائیں گی لیکن ابھی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ منڈے تک امید ہے کہ آپ لوگوں کا دو دن ہیں آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے بتایا ایک دفعہ پیٹرن یاد کریں پھر وہی چیزیں ہیں مشکل نہیں ہے پیٹرنس وہی ہیں اس کے بعد پھر اس کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا گروپس کے اندر بیٹھ کے اسے سنایا کریں گروپس نے سنایا کریں ٹھیک ہے جی چلیں جی چلیے پھر السلام علیکم و اللہ مائک فری ہے جی